تمام حمد و صناف تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی اللہ جلّہ علیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمات و برکات سے بھرپور ماہ نور رمضان المبارک کی ہمایوں سے آپ سب کو مبارک ہوں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے ہمارے من ستھرے کر دے نیتوں میں حسن پیدا کرے زندگی کے اندر ہم سے جو کوتاہیاں سرزد ہوئیں اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے اور اس کرم اور اس انداز سے یہ ماہ نور گزرے کہ ہمارے دامن پر گناہوں کا ایک دھبا بھی باقی نہ رہے خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اس ماہ نور کی برکتیں پا رہے ہیں ادارت المصطفیٰ پاکستان کی جانب سے یہ پانچواں سالانہ تربیتی فہم دین کورس ہے جس کی پہلی نشست میں مجھے آپ کو شرکت کا اعزاز نصیب ہو رہا ہے اللہ تعالی جللہ جل شان ہو اپنے خاص کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں جس شوق ولولا میں اور محبت میں آپ لوگ تشریف لائے مائیں بہنیں اور بیٹیاں تشریف لائیں میں سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ آپ کے ایک ایک قدم پہ برکتیں لکھ دیں آپ کی اٹھنے والے قدموں کو گلزار کر دے اور یہاں آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے کوشش آرزو تمنا فقیر کی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ جو بات ضرورت کی ہو وہی کی جائے اور لوگوں سے داد سمیٹنا یا لوگوں کی نظر میں محبوبیت پانا مقصود نہیں اگر قلب میں ایسا کوئی خطرہ گزرے تو نفی کی جاتی ہے آرزو یہ ہے کہ آنے والوں کی زندگیاں سور جائیں اور ان کا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے اسی خواہش اور اسی آرزو اور اسی تمنا کو دل میں سجائے ہر صبح آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا اللہ میری نیتوں کو خلوص دے اور آپ سب کو اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے چونکہ نیتوں کی خرابی عمل کو برباد کر دیتی ہے اللہ اپنی خاص کرم نوازیاں ہم سب کو عطا کرے اور یہ ماہ نور اپنے دامن میں اتنی برکتیں رکھتا ہے اتنی برکتیں رکھتا ہے کہ اس مہینے میں بھی محروم رہ جانے والا بد نصیب شخص ہے حضور نے ممبر کی تین سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا تھا تو جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور اس شخص کی ناخواہ کالود ہو جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس پہ آمین کہا ہے پھر انہوں نے عرض کی اس شخص کی نا کالود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا پھر جبریل امین نے عرض کی کہ اس شخص کی نا کالود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑے تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا اب جبریل یہ کہیں اور حضور اس پہ آمین کی مہر لگائیں تو پھر اس کی قبولیت میں شک نہیں رہتا تو اس سے بڑا بدبخت زمانے میں کوئی نہیں جو ان سعادتوں اور ان خوش نصیبیوں سے بہرا ور نہیں ہوتا اور اس سے اپنے دامن کے گناہ نہیں دھو ڈھالتا بلکہ ان سعادتوں کے ہوتے ہوئے بھی محروم رہتا ہے زندگی میں ایک بار پھر اللہ نے ہمیں یہ موقع نصیب کیا ہے کہ ہم یہاں ماہ سیام کے دامن کو پا رہے ہیں حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کے نازل ہونے سے ایک دن قبل صحابہ کو ایک خطبہ ارشاد کیا تھا جس کو حضرت سلمان فارسی نے روایت کیا ہے میں اس کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں اور پھر اپنے مضمون کی طرف آؤں گا حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں خاطہ رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شاب حضور نے شابان کے آخری دن ہمیں ایک خطبہ ارشاد کیا فقال تو حضور نے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے ارشاد کیا یا یہ الناس اے لوگو قد ازلّم شاہ رن عظیم شہر مبارکن شہرن فی ہے لہلتن من الف شہر اے لوگوں ایک بہت بڑا مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ تشریف لا رہا ہے اور وہ, وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے جال اللہ سیامہ فریضہ اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض ٹھہرایا ہے و قیام علیہ اور اس مہینے کی راتوں کو قیام کرنا نفل ٹھہرایا ہے من تقر بفی ہے بےخص لطن من الخیر کانک من ادا فریضہ تن فی سوا ہو۔ اس مہینے میں جو کوئی اچھائی کرے گا کوئی نفلی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرض کا ثواب ادا کرے گا وہ من ادا اور جس نے کوئی فرض ادا کیا فی ہے اس ماہ نور میں کانہ کا من ادا صبری فریضتاً فی ما سے ہو تو اس کو ستر فرائض ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا وَهُوَ ہوا شہر الصبر فرمائیے صبر کا مہینہ ہے وہ صبر ثواب الجنہ اور صبر کا ثواب جنت ہے وشہر المواسات اور یہ دل جوئی کا مہینہ ہے پیار بانٹنے کا مہینہ ہے محبتیں تقسیم کرنے کا مہینہ ہے الفتیں پھیلانے کا مہینہ ہے پیار کی خوشبو اور الفتوں کے اجالے زمانے میں بانٹنے کا مہینہ ہے وہ یزاد فیہ ہے رزق المومنٹ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رز کو بڑھا دیا جاتا من فت رفی ہے سائے من کانہ لہو مغرف تنلِ جنوب ہی و اوتے کا رقبہ تو من انار و کانہ لہو مسل و اجرحی من غیر ای تاکہ من اجر ہی شعر اس مہینے میں جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اس کو تین چیزیں ملیں گی پہلی چیز اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا تیسری چیز جس کا روزہ وہ افطار کر رہا ہے اس کے اجر میں کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر روزہ افطار کروانے والے کو بھی عطا کر دیا جائے گا کل یا رسول اللہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہم نے کیا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہسا کل و نا ناج و ما نو ہم میں سے غریب لوگ بھی ہیں اور روزہ افطار نہیں کروا سکتے تو یہ اتنی بڑی سعادت سے وہ تو محروم رہ گئے تو میرے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوت اللہ حاضر ثواب من فطر سائے من مزقت کا تلا بن او تمرات اور شربتِم حضور نے فرمایا کہ لازمی نہیں ہے کہ بڑا اہتمام کیا ہو جس نے پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا اور دودھ کا ایک گھونٹ بھی کسی کو دے دیا یا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی کسی کو کھلا دیا تو اللہ تعالیٰ جل شان ہو اس کو بھی اتنا ہی ثوابتا فرماتا ہے وہ اشب آسائ من سکا اللہ من ہوذی شربتاً لا یز محتاد نہ تو حضور نے فرمایا جس نے اس ماہ نور میں کسی شخص کی پیاس بجھائی اس کو رج کے کھانا دیا اس کو پانی پلایا فرمایا کہ اللہ تعالی جلا شان ہو اس کو قیامت کے دن حوض کوثر کا مشروب عطا کرے گا اور میرے آکا نے فرمایا کہ جس نے ایک بار حوض کوثر سے پی لیا تو پچاس ہزار سال کا دن ہے قیامت کا تو جنت میں داخل ہونے تک اس شخص کو پیاس نہیں لگے گی وہ ہوا شہر یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے پہلے دس دن عشرۂ اول رحمت ہے وہ اوسط ہو اور اس کا درمیانی حصہ بخشش ہے وہ آخر ہو عط کو اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے و منخف ام مملوکی ہے غافلّہ لہو و آتا کہ منار اور جس نے اس مہینے کے اندر اپنے غلام کو اپنے ملازم کو اپنے ماتحت کو کام میں تخفیف دی آٹھ گھنٹے کام لیا جاتا ہے تو اس نے دو گھنٹے رمضان کے لیے چھوڑ دیا تو جس نے اپنے غلام کو اپنے مملوک کو اپنے ماتحت کو کام میں تخفیف کی اللہ تعالیٰ جلا شان ہو اس کے گناہ بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرما دے گا یہ وہ خطبہ مبارکہ ہے جو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سیام سے ایک دن قبل اپنی امت کو ارشاد فرمایا چونکہ کل آپ سے ملاقات نہیں تھی جن لوگوں سے کل ملاقات تھی تو کل یہ خطبہ میں نے ان کے سامنے رکھا تھا تو میں نے چاہا کہ آپ بھی اس سے محروم نہ ہوں گو میرا مضمون جو ہے وہ توحید ایک زندہ قوت کے نام سے ہے لیکن ماہ سیام کی ابتدا میں حضور کے کلمات نور آپ تک پہنچانے کی سعادت پائی اللہ تعالیٰ شان ہو ہمیں ان سعادتوں کا حقدار بنا دے اور ہمیں اس ماہ نور کو اس انداز سے گزارنے کی توفیق دے جس انداز سے گزارنے کا ہم میں حکم دیا گیا ہے اب آئیے اللہ تعالیٰ جلّہ جل شاہ کو ایک ماننا اس کا کوئی شریک نہیں اس کو واجب الوجود ماننا ذات میں صفات میں افعال میں اسماں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے پوری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنی تمام تارشانوں کے باوجود وہ موجود ہے اس پر کبھی بھی ادب نہیں آیا عقیدہ توحید ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور اسی عقیدہ کی دعوت لے کر کے اللہ کے نبی اس دنیا کے اوپر جلوہ گر ہوتے رہے ہیں اور لوگوں کو داغت توحید دیتے رہے ہیں یہ بات ذہن نشین کر لیں ہمارے بنیادی عقیدے تین ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت توحید ایک زندہ قوت ہے جو قوموں کے اندر ایک حرارت پیدا کرتی ہے معمولے کو شباز سے لڑا دینے کی ہمت دیتی ہے اور ایک تن تنہا شخص ہزاروں لاکھوں کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے انسان اکیلا ہو اور مخالفین کا ہجوم ہو تو اس کی زبان لڑ آ جاتی انسان فطر کمزور ہے خولک الانسان انسان و دعیفہ لیکن توحید کا اجالا جب من میں سویرا کرتا ہے تو پھر اللہ لہجے میں بھی بانک پن عطا کر دیتا اس عنوان کے ساتھ ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کو ملاحظہ کر سکتے ہیں جب بابل شہر میں نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا تھا اور شہر کے ہر دروازے پر اس کے ہم شکل بت رکھے گئے تھے اور جو شہر میں داخل ہوتا اس کے لیے لازم تھا کہ اس بت کو سجدہ کرے اور اگر وہ سجدہ کر کے نہیں گزرتا تھا تو اس نے سسٹم ایسا رکھا تھا کہ گھنٹیاں بجنے لگ جاتی اس لیے چاروں ناچار ہر شخص کو اس کے بت کے آگے سجدہ ریز ہونا پڑتا تھا اس ماحول میں جب کہ کفر ہر سمت پھیلا ہوا تھا ظلمتیں ڈیرہ جمائے ہوئے تھیں شب دیجور رسم پنجے گاڑے ہوئے تھی اور اس کی جھوٹی خدائی کی فسوکاری لوگوں کو جکڑے ہوئے تھی تو زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کو حضرت ابراہیم کے نام سے دنیا جانتی آپ نے نہ صرف نمروت کی جھوٹی خدائی کا انکار کیا بلکہ انہوں نے جو جھوٹے خدا بنا رکھے تھے ان سب کا انکار کر کے پوری عظیمت اور پوری جزرت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے توحید پرستوں کی جو تصویر پیش کی ہے وہ انوکھی بھی ہے البیلی بھی ہے جزت افزا بھی ہے اور باطن کو جلا دینے والی بھی آئیے سورہ الانبیاء اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اللہ کا نبی جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اور پھر جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھتا ہے ایک جھوٹے خدا کی خدائی کا ڈنکا بج رہا ہے اور لوگ اس کے سامنے اپنی پیشانیاں بھی جھکاتے ہیں اور اپنے سر بھی جھکاتے ہیں حضرت ابراہیم جب بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں والا کا آتی نہ ابراہیم رشدہ من قبل اللہ اساد فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے وکنا کنہ عالمین اور ہم ان کو خوب جانتے تھے اس کال علیہ ابھی ہے وہ قوم ہی محاذ تماسل التی ان تم آ کے جب انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم پوجا پاٹھ کرنے کے لیے جمے بیٹھے ہو وہ بدھ تھے جن کے ارد گرد وہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کی پوجا پاٹھ کرتے تھے کالو وجتنا جتنا آبا انا لہا آب تو انہوں نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے کالا لقد کن تم ان و آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے بے شک تم اور تمہارے اباؤ اجداد سارے گمراہی میں ہو کالو اجے تنا بلحک ام انتمن کہنے لگے آپ کو ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے ہیں یا یوں ہی ہم سے دل لگی کر رہے ہیں کالا رب کم رب سماوات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں تمہارا مابود وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اللہ زی فاتون جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ آنا من شاہدین اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں کم بادان تو مد برین وہ ایک میلہ منعقد کیا کرتے تھے شہر سے باہر اور کچھ دن وہاں گزار کر کے آتے عادت ان کی یہ تھی کہ جب وہ میلے پہ جاتے تو پہلے بتوں کے استحانوں میں حاضر ہوتے اور وہاں ان کے سامنے جا کر کے اقسام کی مختلف رنگوں کی مٹھائیاں رکھتے اور پھر وہاں سے وہ میلے میں جاتے جب واپس پلٹتے تو سب سے پہلے وہ اپنے بت قدوں میں آتے اور اپنے بتوں کو سلام کرنے کے بعد پھر اپنے گھروں کو پلٹتے ہمیں جو طریقہ دیا گیا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا جب بھی کبھی سفر پہ تشریف لے جاتے تو حضور سب سے آخری منزل مسجد کو رکھتے تھے مسجد سے نوافل پڑھنے کے بعد حضور سفر پر روانہ ہوتے اور جب واپس حضور تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جلوہ فراز ہوتے تو ان کا انداز اپنے بتوں کے لیے یہ تھا اور اہل ایما کا اپنے رب کے حضور شکرانے اور نذرانے اور محبتوں کے اظہار کا طریقہ یہ متعین اور مقرر کیا گیا ہے خیر انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دی کہ آپ چلے اور ہمارے ساتھ میلے میں شریک ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس میلے میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں جہاں بت پرستی ہوگی میں تو تمہارے عمل اور رویے سے پہلے ہی بیزار ہوں تو خیر وہ اپنے بتوں کے سامنے طرح طرح کی مٹھائیاں رکھ کر کے میلے پہ چلے گئے انہیں سان گمان بھی نہیں تھا جو کچھ ہوا ان کے آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا یہ سورا الانبیاء ہے سورا اصافات اٹھائیں اللہ تعالیٰ شانہ نے وہاں سورہفات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارادے کی تکمیل کو جو انہوں نے یہاں کیا تھا کہ میں ایک دن تمہارے بتوں سے نپٹ لوں گا تو آپ ان کے بت خانے کے اندر کلاڑا لے کر کے تشریف لائے فراغ الا الحا تہم ان کے بتوں کے پاس حضرت ابراہیم آئے فقال اللہ تا ان کے سامنے انو اقسام کے کھانے پڑے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاتے نہیں ہو ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا کہا کھاتے کیوں نہیں ہو اب وہ بیچارے کیا جواب دیتے پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے مادوؤں کے منہ میں کون سی زبان تھی کہ جو معاف ضمیر کا اظہار کر پاتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مسلسل خاموشی کے بعد فرمایا مالکم لا تنتے بولتے کیوں نہیں ہو فراغ علیہم در بم اللہ کے پیغمبر کا جلال ہے آپ نے دائیں ہاتھ میں کل ہارا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دی کسی کا کان کاٹ دیا کسی کا سر کاٹ دیا کسی کی ٹانگیں توڑ دیں اور کسی کے بدن کے حصے بکھرے کر دیے کسی کا ویسے ہی کچھ نہ چھوڑا اس کے بالکل ٹکڑے کر دیے بجری بنا کے رکھ دیے لیکن ان کا جو بڑا بت تھا اس استہان کے اندر اس کو کچھ نہ کہا اور کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا اب قرآن مجید میں یہاں سورہ انبیاء میں جو اس واقعہ کو بیان کیا ہے وہاں انداز دیکھیے آپ نے فمایا بطلامکم باد ان تو مدبرین جب تم پلٹ کے پیٹ پھیرتے ہوئے آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ جو ہے کوئی سلوک کروں گا ان کا بندوبست کر لوں گا فا جا تو پس آپ نے ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالا اللہ کبیر الحم لیکن جو ان کا بڑا بت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا یہ نہیں کہ اس پر غصہ نہیں تھا بلکہ ایک حکمت تھی اس قوم کو رسوا کرنا تھا اور اس قوم کو لاجواب کرنا تھا ان کے سامنے ان بتوں کی حیثیت رکھنی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو کچھ نہیں کہا لال ہے کہ وہ لوگ اس افتاد کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں اب قوم جب واپس آئی تو معمول ان کا یہی تھا کہ وہ پہلے بت خانے میں آیا کرتے تھے جب وہ بت خانے میں داخل ہوئے تو عجیب تماشا دیکھا کہ جن بتوں سے وہ مرادے مانگا کرتے تھے جن سے بارش کی دعائیں کیا کرتے تھے اور جن کے ساتھ ان کی حکومت سیاست ان کا معاش ان کی معاشرت وابستہ تھی ان کے حصے بخرے پڑے ہوئے دیکھے اور ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی دیکھی تو بہت پریشان ہوئے کالو منفا بے کہنے لگے ہمارے ان خداوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے جس نے یہ کام کیا ہے وہ ظالموں میں سے ہے غصے سے پیچو تاپ کھانے لگے کہ برا حال ہوا ہے دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہیں بتخانے کے اندر مٹھائیاں بکھری ہوئی ہیں پلیٹیں بکھری ہوئی ہیں تو کہنے لگے یہ کسی نے بہت برا کیا سخت ظلم کیا زیادتی کی ہے کالو سمینا فتح یز کو روہم ابراہیم کہنے لگے چند آدمیوں نے ان لوگوں میں سے کہا ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اس کا نام ابراہیم ورنہ اس بھرے ماحول میں ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک بھلا کون کر سکتا ہے ان بتوں کی حیبت سے سارے خائف ہیں ایک بندہ ہے اس پورے معاشرے کے اندر جو جرت کے ساتھ ان بتوں کے خلاف بولتا ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں یہ سب کچھ اسی کا کیا درا ہوگا کالو فاتو بہی اللہ سے شادون کہنے لگے پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے سامنے لوگوں کے روبرو وہ اس کے متعلق کو شہادت دیں جن لوگوں نے اس شخص کو ابراہیم کو ان بتوں کی برائی بولتے ہوئے دیکھا ہے وہ کہیں کہ واقعی یہ بتوں کا مخالف ہے اور یہ الزام ہم اس پہ لگائیں کہ اس نے یہ کیا ہوا ہوگا اور پھر اس کو سزا دیں حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام لے آئے گئے اور ان کو پکڑ کر کے گرفتار کر کے جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا گیا یعنی سلطنت بھی بیٹھے ہیں وہ ذرا بھی بیٹھے ہیں مشیر بھی بیٹھے ہیں خود نمرود بھی بیٹھا ہے پجاری بھی اور ان استحانوں کے اور ان بت خانوں کے پروہت بھی بیٹھے ہوئے ہیں منتیں ماننے والے دعائیں مانگنے والے ان کو اپنا معبود سمجھنے والے اپنی پیشانی ان کے چرنوں میں رکھنے والے سارے بیٹھے اور اپنے بتوں کی بدحالی پہ پیچ و تاب کھا رہے ہیں سارا غصہ حضرت ابراہیم پر آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کے لوگوں کے سامنے نمرود اپنی پوری تمکنت کے ساتھ پورے روپ اور شاہی جلال کے ساتھ اور پورے غرور اور دبدبے کے ساتھ اس مجلس میں موجود ہے ہزاروں کا یہ اجتمن ہے اللہ کی توحید کا ایک واحد پرستار حضرت ابراہیم اس ماحول میں ان کو پکڑ کے لایا جاتا ہے کالو فالتا حاضہ بالحاط نا یا ابراہیم ایک دم چھٹ پڑے بولے اے ابراہیم ہمارے ان بتوں کے ساتھ ہمارے ان خداوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے پھر حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا کالا بل فالح کبیر ہوم ان کے بڑے نے کیا ہوگا اصلہ تو اس سے برامد ہو رہا ہے نا یہ آپس میں لڑ پڑے ہوں گے یہ کہہ رہا ہوگا کہ تم چھوٹے میری خدائی میں کیوں شریک ہو تو اس بڑے نے کیا ہوگا میرا اگے فرمایا ان کانو ینتقون اچھا یہ بھی بتاتا تو جن کے ساتھ یہ قیامت ٹوٹی ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ قیامت کس نے توڑی یہ اپنے دکھ کی ببطا خود سنائیں نا اپنی داستان سرائی خود کریں ان کے ساتھ یہ قیامت کس نے توڑی کس نے ظلم کیا ان کے ساتھ پہلے تو کلہাড়া جس سے برآمد ہو رہا ہے ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا حالات قرینا حالیہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سارے بت جو ہے وہ قتل کر دیے گئے بڑے کے پاس جو ہے وہ اصلہ ہے اور وہ بچ گیا کو خراش تک نہیں آئی یقیناً حملہ کر دیا اور اس نے نہیں کیا ہے تو یہ نہیں بتا رہا تو چلو جن کے ساتھ یہ قیامت ٹوٹی ہے ان بیچاروں سے پوچھ لو تمہاری ٹانگیں کس نے کاٹ دی تمہارے سر کس نے توڑ دی تمہارے نے کاٹ دیے تمہاری ناک حضرت ابراہیم علیہ السلام و کے لفظوں کی کاٹ کلاڑے کی کاٹ سے بھی زیادہ تھی اللہ اکبر اللہ کا نبی بول رہا ہے اور نمرود کا دربار ہے سارے مخالف ہیں بتوں کے ماننے والے اور ان کو اپنا معبود برحق سمجھنے والے ایک جوان اللہ کی توحید کا واحد پرستار میدان عمل میں کھڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا لفظوں کی کاٹ دیکھی ہے اور حضرت ابراہیم کا لہجہ دیکھیے کالا بل فالحو کبیرا ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا فس آلوہم. اب کو وقفہ دیے بغیر فا تاکیبیا ہے اور سما اور فا میں فرق یہ ہے کہ جب سما بولا جاتا ہے تو اس میں تاکیب فل فور نہیں ہوتی اور جب فا بھی میں بولا جاتا ہے تو اس میں تاکیب فل فور ہوتی ہے یعنی ان کو وقفہ دیے بغیر ایک حملے کے اوپر دوسرا حملہ کیا فص ان سے پوچھ لو اور پھر بتوں کی بے بسی کو بھی ساتھ بیان کر کے کا ان کا نوت اگر یہ بولتے ہیں تو اپنی دکھ کی کہانی بیان کریں اپنے درد اور اپنے دکھڑے کو بیان کریں کہ یہ قیامت ان پر کس نے توڑی ہے ال راجا سے وہ اپنے اندر پلٹے ضمیر تو ہوتا ہے اندر سے آواز تو آتی ہے پھر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے فکالو ان کو ان تو اور پھر بولے بے شک تم خود ہی ظالمون ان سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہو جو اپنے وجود کی سلامتی اور اپنے وجود کی بقا کی زمانت بھی نہیں دے سکتے اور پھر ان کے اوپر حملہ آور ہو تو دفعہ بھی نہیں کر سکتے دفعہ تو دور کی بات ہے اپنے دکھ کی کہانی بھی نہیں سنا سکتے ان پر ظلم کس نے کیا اس بفتا کو بھی نہیں کہہ سکتے تو جو اتنے مجبور اور اتنے بے بس ہیں تو وہ تمہیں کیا دے گی ایک دم وہ اپنے اندر پلٹے زمین اندر سے گھنٹیاں بجانے لگا ابراہیم کھڑے ہیں اور اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں وہ اپنے اندر جھکے اور کہا کہ تم خود ہی ظالم ہو سمنو کے سو اللہ پھر وہ اونے ہو کر پلٹ گئے اندر کی ظلمت اندھیرا اور ان بتوں کا وہ پیار جو ان کے اندر رچا بسا تھا پھر وہ دوبارہ پلٹے اور حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کے کہ کہا لقد علمتا ماہا کن لجاجت تھی لہجے میں بانک پن نہیں تھا چونکہ جھوٹ کے لہجے کے اندر جو ہے وہ کڑک نہیں ہوتی تھنک نہیں ہوتی اس لیے لجاجت کے لہجے میں بولے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے نہیں بس ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اللہ کا نبی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اب سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کا بانک پن دیکھیے قرآن مجید میں توحید کے عنوان سے حضرت ابراہیم کی تقریر کے یہ لفظ جو ہیں ذرا ان لفظوں کی کاٹ دیکھیے اور الفاظ کی اٹھان دیکھیے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے لہجے کا حسن دیکھیے اور پھر قرآن کا موجزہ دیکھیے میرے پاس وہ لہجہ نہیں ہے کہ ان لفظوں کو اس انداز سے پڑھ سکوں کہ وہی کے پڑھنے کا جو طریقہ اور سلیقہ اہل زباں رکھتے ہیں لیکن میرے ٹوٹے ہوئے لہجے کے اندر بھی آپ ان لفظوں کا حسن ملاحظہ کر سکیں گے کہ کس قدر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کھڑے ہو کر کے اللہ کی توحید پر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ موقع حضرت ابراہیم تلاش کر رہے تھے اور یہ سارا جو کچھ کیا تھا اس موقع کو پیدا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے کیا تھا اب حال یہ ہے کہ نمرود بھی بیٹھا ہے اس کے آیا سلطنت بھی بیٹھے ہیں وزارا مشیر بھی بیٹھے ہیں حکمران طبقہ بھی بیٹھا ہے عوام بھی بیٹھے ہیں پروہت بھی بیٹھے ہیں پجاری بھی بیٹھے ہیں سارے بیٹھے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حجت پوری کر لی اور ان کو کہا ان سے پوچھ لو بڑے نے کیا ہوگا اچھا یہ بولتے ہیں تو ان سے سوال کر لو تو وہ اپنے زمیر کی طرف لوٹے اور پھر پلٹ آئے دوبارہ گمراہی کی طرف لہجے میں جو ہے وہ توتلا پن تھا رک رک کے کہہ رہے تھے لجاجت تھی ٹپک رہی تھی لہجے کے اندر بے بسی تھی حکمران ہونے کے باوجود اتنا طبقہ ایک تنہا شخص سے مخاطب نہیں ہو رہا اور آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہے جکی نظریں ہیں زبان بل کھا رہی ہے لجاجت ہے پیشانی اور بدن پہ پسیینہ ٹوٹا ہوا ہے اور کفر کے یہ سرگنے لجاجت بڑے لہجے میں کہتے ہیں لقد علمتا محاوت کو ابراہیم تو جانتا ہے یہ بےچارے بولتے تو نہیں ان سے کیا پوچھیں یہ تو بولتے نہیں ہے بس یہ کہنے کی دیر تھی اللہ کا نبی کھڑا ہوا اب سنو حضرت ابراہیم کا لہجا کالا مندون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کو پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے اب ایک اور دیکھیے وار کلارے کا اف اللہ کم دیکھیے کیسی کاٹ ہے بیٹھے شاہب وقت بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے اللہ کا نبی بول رہا ہے ابراہیم علیہ لہجے کے اندر جلال ہے اور پورے روپ کے ساتھ اللہ کا نبی اللہ کی توحید کا پیغام دے رہا ہے اوف اللہ افسوس ہے تمہارے جینے پہ اوف لکم والے ماتا بجونا اور افسوس ہے تمہارے ان خداؤں پہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو افالا تا کے لون تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے ان کو پوچھ رہے ہو جو اپنے دکھ کی کہانی بھی نہیں سنا سکتے اب جب دلیل سے بات نہ ہو سکے اور جب کسی کے لفظوں کی کاٹ نہ کی جا سکے تو جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کا لہجہ دوسرا ہوتا ہے جلا دو ٹکڑے کر دو مار دو بوٹیاں نو چلو انہوں نے کہا کالو ہر رے کون کو سورو آلحا تم ان تم فائلین آپس میں بولے اس کی زبان تو روکی نہیں جا سکتی اس کے لہجے کا جواب تو دیا نہیں جا سکتا اپنے بتوں کا دفعہ تو ہو نہیں سکتا ہمارے اس معاشرے میں یہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور ہمارے بتوں کے خلاف بول رہا ہے اب اس کا جواب تو تم دے نہیں سکتے اس طرح کرو کہ اس کو جلا کے راک کر دو آج جو ٹیری جونز نے امریکہ کے اندر کتاب رحمت کے ایک نسخے کو جلانے کا اعلان کیا ہے یہ اپنی شکست کا اعلان کیا ہے قرآن کی صداقت کے آگے بول نہیں سکا ہے قرآن کا یہ نارا اگر اس کتاب رحمت میں تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک سورت ہی لا کے دکھاؤ یہ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے بیروت میں, میں, میں مصر میں اور اسرائیل کے اندر کتنے یہودی ہیں جو بائی برت عربی ہیں اور وہ عربی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ چیلنج ان کو دیا گیا ہے لاؤ نا قرآن کی مثل ایک سورت لیکن جب دلیل کی زبان بند ہو جائے اور انسان دلیل سے بات نہ کر سکے تو پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتا ہے پھر گالی اور گولی اس کا لہجہ ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے جلا دو ٹکڑے کر دو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے نے مل کر کے یہ فتوا دیا کالو ہر کو ہو ون سو رو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کو بچا لو ان تم اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہی راستہ تمہارے پاس رہ گیا ہے اگر اپنے خداؤں کا دفاع کرنا ہے تو پھر اس کی زبان بند کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے اب آگ کا آلاؤ روشن کر دیا گیا حضرت ابراہیم کو تلوار کی ایک ضرب سے بھی کاٹنے کا اہتمام کیا جا سکتا تھا لیکن رنگ کوئی اور تھے اور رب کو کچھ اور منظور تھا ایک چخہ تیار کی گئی اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی کہ اگر اوپر سے فضا سے کوئی پرندہ گزرتا اور اس سے اٹھنے والی گرمی اور حرارت اور حدت سے وہ جل بن کر کے کباب بن کر کے نیچے جو ہے وہ گر جاتا اب جب چخہ جلالی روشن کر لی اب ابراہیم علیہ السلام گرفتار ہیں اور ان کو پکڑ کے آگ میں ڈالیں تو کیسے ڈالیں قریب تو جائے نہیں جاتا ایک منجنیک تیار کی اس کے ایک پرڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا ان کے بدن پہ رسیاں جو ہے وہ باندھی اور ان کو جکڑ کر کے اس منجیک میں رکھا تو اس کو گھما کر کے اس آگ میں ڈال دیں گے جب منجی کو گھمایا جانے لگا کارکنان و قدر میں کہرام مچ گیا مالک اس دردی پہ تیرا ایک ہی تو پرستار ہے تیرا ایک ہی تو پوچھنے والا ہے اگر یہ بھی نہ رہا تو پھر تیری توحید کا اعلان کون کرے گا لیکن فطرت مسکرا کے کچھ اور کہہ رہی تھی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام اس منجیت میں ڈال لیے گئے ذرا دیکھیے تو پرست کا لہجہ کوئی مختلف پرواہ ہی نہیں یہ جان تو آنی جانی ہے ابراہیم علیہ السلات کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ جب جلتی ہوئی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھیں گے تو اپنے موقف سے رجوع کر لیں گے لیکن جن کے اندر چراغے تو روشن ہو بلا وہ ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کو خاطر میں کیسے لاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلات و چرخی میں بیٹھے اور جب اس چرخی کو گھمایا گیا حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے عرض کہی اے ابراہیم میں اللہ کے ہاں قرب خاص رکھتا ہوں اور میرا آنا جانا سدرا تک ہے اگر اللہ سے کچھ کہنا ہے تو مجھے کہیے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اے جبریل تیری مہربانی پیش کی مجھے تیرے سے کوئی حاجت نہیں ہے جبریل نے ارز کی کہ اچھا چلو اپنے رب سے خود ہی ارز کر لیجئے اس مشکل اور آڑے وقت میں آپ کی حفاظت کی جائے آپ کی حفاظت اس قاض کی حفاظت ہے آپ کا بچ جانا دین اسلام کا بچ جانا ہے اس لیے آپ خود ارز کر لیجئے حضرت ابراہیم بولے اے جبریل امین مجھے یہ بتاؤ کافروں کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ میرے لیے آگ کے یہ لاؤ روشن کیے جائیں کہا رب جلیل نے کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہی مرضی جے سونا میرے دکھ و راضی تے میں سکھ ن چلہ ڈاواں اگر اس کی رضا ہے کہ میں جلوں تو میں سو بار جلنے کے لیے تیار ہوں اچھا انہوں نے اس منجنیق کو گھما کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا حوروں کی چیخیں نکل رہی تھی رشے ملا تھا قضاء و قدر پریشان تھے کہ دھرتی پر ایک ہی رب کی توحید کا متوالا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شولوں پر ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن قدرت نے جو دکھلانا تھا وہ کچھ اور تھا جب حضرت ابراہیم کو گھما کر کے آگ میں ڈال دیا گیا ادھر حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے ادھر آگ کو رب کا سندیسا پہنچا کلنا یا نارو بردم سلامن اللہ ابراہیم ہم نے آگ سے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اتنی ٹھنڈی بھی نہ کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے ٹھنڈی بھی سلامتی کی ہونا میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام اس آگ میں آگے باہر تو بڑکتے ہوئے شعلے تھے اندر جنت کی ہوائیں چل رہی تھی ایک دن نہیں دو دن نہیں چالیس دن تک اللہ کا خلیل اس آگ میں رہا ہے. چالیس دن تک حضرت خلیل اللہ اس آگ کے اندر رہے اندر گلزار بنا ہوا تھا جنت کا ماحول تھا فردوس دوست کی جو ہے وہ بہاریں تھیں اور باہر آگ جل رہی تھی باہر کوئی جاتا تو وہ دور سے بھاگ آتا اب ان کا تو خیال تھا کہ راک بھی نہیں بچی ہوگی لیکن آگ کے جب شولے سرد ہوئے اور جب کوئلے بجے تو حضرت ابراہیم کوئلوں پہ چلتے ہوئے یوں آ رہے ہیں جس کا کوئی ناز پھولوں پہ چلتا ہوا آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا زندگی کے بہترین لمحے کون سے گزرے ہیں کہا وہی لمحے جو نارے نمرود کے اندر گزار کے آیا ہوں وصل کی وہ لذتیں اور وہ گھڑیاں اور وہ ساتھیں وہ خوش نصیب گھڑیاں میں نے جو پائی ہیں دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے وہ خاص گھڑیاں تھیں وہ خاص لمحے تھی اب اقبال کا لہجہ یہاں دیکھیے پختہ ہوتی ہے مسلحت اندیش و عقل عشق مسلحت اندیش ہو تو ہے کام ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمروت میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی عقل کے تقاضے اور ہیں لیکن عشق کا لہجہ اپنا ہے محبت کا بانک اپنا ہے تو کے چاہنے والے اور اللہ کی ذات پر ازان و یقین رکھنے والے اس طرح جلتے ہوئے شولوں کو سلامی دیا کرتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمتیں ان پر کس طرح برستی ہیں فرعون کا دربار دیکھیں پوری جلالت کے ساتھ اپنے دربار میں بیٹھا ہے اللہ کا پیغمبر حضرت فیرون کے دربار میں بیٹھ کے اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے زیر لب مسکرا کے بولا میرے گھر میں پلتا رہا آج مجھے یہ کل سے کھانے آ گیا ہے تو اللہ کا نبی بولا کہ میں رہا تیرے گھر میں ہوں دودھ میں اپنی ماں کا پیتا رہا ہوں اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت موسا تک پھر وہ لمحے بھی آئے کفر نے ایک بار پھر زور پکڑا اللہ کا بابرکت گھر کابہ اللہ اور تین سو ساٹھ بت کعبے کے اندر سجے ہوئے ہیں جب خدا کے گھر میں بھی بت سجے ہوئے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو روشنیوں اور اجالوں کا نقیب بن کے دنیا پہ جلوہ گھر کیا پھر حضور کھڑے ہوئے مخالفتوں کے وہی طوفان نکتہ چینی کی وہی آندھیاں حالات کے وہی جبر اور مشکلوں کے وہی جکر راستے میں بچھے ہوئے کانٹے کھدے ہوئے گڑے طائف کے بازار مکے کی گلیاں ابو لہب بھی ہیں ابو جہل بھی ہیں اکما بن نبی مہید جیسے ظالم لوگ بھی ہیں یہاں ایک فراؤن یا ایک نمرود نہیں ہے یہاں درجنوں فراون اور درجنوں نمرود جو ہیں وہ مقابلے میں کھڑے ہیں حضور علیہ السلام کے شفیق چچا حضرت ابو طالب ان سے کہا جاتا ہے آ کر کے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں اور یہ اتنے لوگوں کے ساتھ کیسے ٹکر لے گا تو ان کے دل میں بھی جب بات آئی تو اپنے بتیجے کو بلا کر کے کہا میرے ناتواں کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کو بھی اپنی حمایت سے دست بردار ہوتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ اور کہا کہ چچا تمہاری مرضی رہی بات میری واہ لو وادا ول قمر ساری اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کونین کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں میں تب بھی اللہ کی توحید کا اعلان کرتا رہوں گا یا تو اس راستے کے اندر اپنی جان دے دوں گا اور یا پھر اس امر کو غالب کر کے رہوں گا تو انہوں نے کہا یا ابنا خی کل ما عجبتہ اے میرے بھائی کے بیٹے جو دل میں آتا ہے کہو میں تمہارے ساتھ ہوں تو عظیمتوں کی یہ داستانیں اور یہ بانک پن اور یہ انداز اللہ کے بندوں کا شیوا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر دور میں حق کے پرچم کو ہی بلند کیا کرتے ہیں ان کا لہجہ اور ان کا انداز اور ان کے انداز کا بانک پن لوگوں کو جو ہے وہ بلاتا ہے جو ہے وہ ایک زندگی کی طرف ایک حرارت کی طرف تو ایک ایسا جذبہ ہے جو اندر ایک توانائی اور ایک بجلی بھر دیتا ہے اور بندہ لا خوف نل ولاحم یا زنون کا روپ بن جاتا ہے چونکہ اسے یقین ہے کہ میرا رب تمام طاقتوں کا مالک ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے محی بھی وہ ہے اور ممیت بھی وہ ہے زندگی بھی اسی کے دستے قدرت میں ہے اور موت بھی اسی کے ہاتھوں میں ہے اس لیے کوئی شخص نہ تو روح قبض کر سکتا ہے نہ زندگی کے ایک سانس ودیت کر سکتا ہے اس لیے وہ لوگوں سے ڈرے بغیر پوری قوت کے ساتھ حق کا پرچم تھام کے میدان عمل میں بڑھتا رہتا ہے آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں تو ہی ہمارے مناظروں کا بحث تو بن گئی لیکن توحید سے وہ جو حرارت ملتی تھی جس سے مردہ قوموں کے اندر زندگی پیدا ہوتی تھی آج وہ حرارت چھنتی چلی جا رہی ہے اقبال نے اس لہجے کو اور اس دکھڑے کو آج سے ایک سو سال قبل بیان کرتے ہوئے کہا تھا زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام روشن اس زو سے اگر نہ ہو کردار تو مسلمان سے ابھی تک پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام میں نے اے میرے سپا تیری سپا دیکھی ہے کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام آ اس رات سے واقف ہے ملا نہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکت کے امام تو ہید کا بانک پن تو یہ ہے سارا زمانہ ناراض ہو جائے لیکن اپنے رب کی رضا مقصود زندگی ہو کسی کہنے والے نے کس بانک کے ساتھ کہا تھا توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا اس کے دامن توحید میں دامن رحمت میں آباد ہونے والے پھر لاخوفن علیہم ولاہم یہ زنون کا روپ تھار لیتے ہیں یہ عنوان تو اپنے دامن میں بہت کچھ رکھتا تھا لیکن جو ہے وہ وقت سمٹ گیا اور موسم کی شدتیں بھی ملحوظ ہیں میں نے لفظوں پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں آ کے ہر ہر کوشے میں قرآن سنا, سنا کر دم لینا, لینا, لینا بر بر اب رکنا بر نہیں اب تھمنا نہیں پردوس میں جا کر دم لینا آ کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو دو عظیمت, عظیمت راہی ہم جو تو کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے, گے, گے میدان عمل, عمل میں نکلے ہیں میدان میں نکلے بات کو میٹر کر دم لے گے ہم جو عصیمت گراگی مندر میں جا کر دم لیں گے آفاک آفا کے دو ہر آفا آفا آفا کے کے دو ہر گوشے میں آف کے دوشے دوشے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے رکلا نہیں اب تم لب رکلا نہیں اب تملا نہیں فری دوس میں جا کر دم گے ہم جو عمت کے راہی مندر پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے اس دارالوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے درد بھرا ہوا ہے تو اس کے لیے دعا گو رہیں اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہے